سلام تو سلام و سلات مالا سید دل رس لاکر محمد المصطفى وعلى آله وآصحابه وعلى آله وآصحابه أولي الصدق والصفاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم کانو اکثر و آسارن فل الارض فما اگنا ان ما نو یو فلم جَاءَتْهُمْ اتو مر فَرِحُوا بِمَا بج مِنَ فرح وَحَاقَ منل علم كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ لمارا سنا کالو آ منا بلا واہد وقفرنا با کبھی مشرقی فلم یامارا سنا سنت اللہ التی قد غلط فی باد ہی نل کا الْكَافِرُونَ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الكریم اللہ مین ان اللہ وملائکتہ صلونا علن نبی یا ایوہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ تو سلام الگ یار سیدی یا رسول اللہ والا عالگ و, و صحاب قیار سیدی یا حبیب اللہ اسلام تو سلام الگ یار سیدی خاتمن ولا عال گا گیا مکین کلو شامعین السلام علیکم ہمدو سنا درود ختم المبیا لہت و سنا تو آجانا دعا ہے اس آجز مطلق دی بارگاہ بار مطلق جللہ متلک جلا جلا لہو کہ ناچیر ہر نفسانی شیطانی شار فیتنے تو محفوظ و مسون فرما دوستان گرامی اس وقت کا موضوع رمضان المبارک تیسرے جمعہ شریف کا عذاب الہی کا اصلی سبب اللہ تبارہ کا وتالا جنہ قوم اگاب ہلا کرتا ہے انہوں اگاب کے آمن کا اصلی سبب کہڑا ہوں سبب دی تاریخ جڑی ہے نا وہ تھان پرانے حکیم تو بیان کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر اسباب تو بغیر کم نہیں کرتا کوئی نہ کوئی سبب بندہ ہے پھر اس کا فیل مبارک ظاہر ہے میں پہلوں بھی دس چکیا ہاں، کہ اگر اللہ تعالی نے بندیاں دی کیتی تو بغیر دوداخیر سٹنا ہوں نا تو روح ہی بنا کے کئی نت کئی دوداخ سٹ دیا زمین تے اتارن کیڑ تھی زمین تے اس واسطے اتارا گیا کہ ہر بندہ جہا دوزخ جاوے وہ اپنے عمل کے حقدار بن کے جاوے اور قیامت والے دن اپنے مولا تالا اتنے زبان نہ کھول سکے کہ مینو کیڑے جرم نال تو جانم یہ قرآن پاک نے بیان فرمایا کہ اسا زمین دو بندیاں نو گل کے نبی اپنے بھیج کے حجتاں تمام کیتیاں نے اپنیا دلیل تمام کیتیاں نے تاکہ بندے کیا مت والے دن اپنے رب اگے منہ نہ کھول سک کیوں آخر کیوں کیتے نا. ہاں اتنا فرق ہے کہ بال بچے معصوم بال ہوں وہ دنیا چاہتے ہیں بیماریاں بھی اندیا نے تکلیف بھی آدیا نے مردے بھی آئن عذاب آوے جانور تک وہ مبتلا ہو جاتے ہیں بال بھی ان کوئی گناہ نہیں ہوں اس جہان دے اندر مولا تالا نے جب ہے نا تے جے جی چاہے بچا لو لوگوں جڑے جی نیک سالے ہیں ان کے اصول انہیں پورے کیتے نے جے جی چاہے اداب مبتلا کر دے لیکن اٹھ آپ اپنی نیت قیامت والے دن وہ پھر اپنے امل کے کیتیا دے جو مستحک ہونا اس اسے مطابق جزا دیتی جائے مالک نے اس دنیا دردر دن فنا کا نظام رکھے فنا تر کسے ہونا بال بن گیا اس بھی لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ عذاب بال سے بھی عذاب آیا گل سمجھا نہیں حقیقت بال کے اتنے وہ رحمت ہوتی عذاب نہیں سمجھ سمجھتا کسور ہے بال کے میں رحمت اللہ تبارک و تعالا نے بال ماریا تو سیدھا جنت ٹور گیا دوزخ دی ہوا وی نہیں سونگنی پی ٹھیک ہے او مر گیا ہلاک ہو گیا لیکن اس دا اے مرنا تے نا اون دے اندر رحمت بن گئی وڈا ہوں او بھی کفر ہمیشہ سڑا رب کرم کیتا، او جی روح دی کچی کلی تیار ہوئی اسی طرح کچی کلی نو نے جا کے جنت رکھ دوں ہو چاہیے حضرت سیدنا خضر علیہ اسلام نے ایک بال ماریا سی ہے قرآن پا آپ نے ماریا سی حضرت موسا کلیم نے پوچھا سی یہ بے گناہ کیوں مار چڑیا کی گنا سی جی آپ نے فرمایا تھی حکمتاں حکمت دسیا بھائی کیوں یہ کام کیتے ہیں تو آپ نے فرمایا تھی کس واسطے ماریا ماں باپ شر مسلمان یہ وا دس کرنا سی کفر اس بھی ہلاک ہونا سی ماں پیو بھی ہلاک برباد کرنا سیون یہ لیا لہذا اصل پہلو یہ بچپن چ مار دتا ہے تے ماں باپ اندر فتنے تو بچ گئے اے بھی بچ گئے تو میں مایاج موضوع اے سبب دا بیان کرنا سبب اس دی وجہ ہے کہ عذاب بھی پیچھا نہیں چھڑ رہا تے جڑا سبب ہے انہ پیچھا اب نہیں چھڑ رہے ہاں جی اسا کوئی انج دے کھوتے دماغ بن چکے ہاں نا گٹر دماغ قوم فیرون آنگوں کہ جو عذابے ہو بھی پچھا نہیں چھڑ رہا کل پھر اخبار جائے پھر دلدلہ ہونان دنے پایا کہ حالے تھلے زمین اچھ لگا پھر دائیں <تصفح> <تصفح> بہت دنے پایا میں اخبار بخارہ تھا کہ اسی فیصد زمین پاکستان دی زلزلے دی رد دے چھے میں کہا ہور ترقی کرو نام مراد فیصد پہلی گل دے اصل دانتیاں کی کسی گلتے ہی نہیں سارا ہی جھوٹ بکواس ہے ہاں جی اینے جو ہوتے پہلو دس دستے یہ ای ایصد تی فیصد چالی فیصد اے پھر اوہی نام اللہ تعالی دے مزید عذاب دا آزاد لیا اپنیا بکواسا کٹھا پکڑتے ہیں مزید لیا چاہتے جسوار ہوں سمجھو سجڑو کہ سبب کی حقیقی آزاد آن کا اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا جا خلاصہ ہے کہ فلسفیا سائنسدان کے اکلی ٹکوسل دے پچھے چلن والے دے علم دنیا جسے سمجھے عظیم تے اللہ تعالیٰ وی کا علم قرآن حدیث نبیا دا علم اللہ تعالیٰ دی کتاب دا علم انجن حکیر نلائک اسے اللہ تعالیٰ آزاد آئی شاید تمہیں قرآن انت ثابت کرنی جسے دنیا اپنے دنیاوی علم جہاں وہ علم سمجھتے ہیں کہ در حقیقت وہ علم ہے لیکن حقیقت میں وہ جہالت ہے جب اسے مغرور دکڑتے ہیں نبیا دل کا مزاق اڑا ویل کا استحزاد ٹھا کرتے ان حقیق کے چڑھ دیں ان پڑھ پڑھاو دل نہیں سمجھتے پھر اللہ تعالیٰ ون سمن گزب اترتے ہیں آخری فیصلہ انہ ہے کہ وہ سفا ہستی تو مٹ جل میں میں قرآن نال ثابت نہ کرا تو میری نک وڈ دا علم محبوب خدا سونے محبوب دے دا علم سورت مومن جہ دا نام سورت غافر غافر سورت غافر مومن یہ دو نام اے سورت مبارک دے اے سورت مبارک کے آخر دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اے ہوئی بیان فرمایا ہے کہ ہن آنو قرآن کے ایمان تازہ کرو پنا <سؤال> دے پنا بچا سکتی ہے آپ ہی ڈبن والے سانو بھی ڈبن والے ارشاد ربانی فرمایا عاقبت من قبل اکثر من ہوم و شت کت آسار فل ارد سما اغنا انم کانو یب अल्लाह सोना फरमा है क्या है लोग टुर नहीं बैठे क्यों नहीं वेखना चाहिए जमीन अंदर इन पहले लोगों का अंजाम की होया जे आबादियों ज्यादा सन का नक सारा मिन हम अक्सारा मिन हम अक्सर सन ज्यादा सण इना आबादी के अंदर व अशत ता कु धन ताकत जिसमानी बहुत زیادہ سخت سن بہت زیادہ مضبوط اندر جسمانی قد طاقت کد کاٹ جسامت چوکھیاں سنتے ایڈے ایڈے نے جن آسارن فل اردے زمین اندر آسار زیادہ سن محل کوٹیاں دیاں مضبوط تو مضبوط عمارتیں زلزلہ پروف عمارتیں انہ دیا چوکھیاں سن آسارن فل اردے اللہ کے اداب اپنے علم فلسفے سائنس استعمال کر کے پورا بندوبست اللہ سونا فرماندہ کیا ہوا سیکن سی ہوا کیگنان دے ساری کمائی نو بچا نہ سکی بچا نا سکیو نا دیاں مضبوط بلد گاں انہاں نو محفوظ نا رکھ سکیاں محفوظ نا رکھ سکیاں تے وہ دنیا تو عذاب اچ پاسکے تے چلے گئے برباد ہو گئے انہاں اے اللہ واحدہ حلا شریک مولا سانو ترغیب پیا بیندہ وے تے ساڑھے واسطہ ہی بیان پیا کردہ وے سجنہ مولا تعالیٰ کسے بیان فرما کے تے سانو لذت نہیں دینا چاندہ سانو عبرت دینا چاندہ وے سنوں ابرت پسند کرتا ہے مولا سونا کہ تھی انہوں کے کسے سنتے ابرت حاصل کرو نما کیدا تو بچ جا ورنہ جلم بچا نہیں سن سکے بچا تو بھی نہیں سکے گا ہاں جی اس واسطے مولا سونا پہ بیان فرما اگے اللہ سونا وجہ تے سبب بیان فرما کہ سبب کی سی وہ اداب کیوں مارا ان مضبوطیاں تاکت والن کیوں بھائی فسا اللہ, اللہ سونا فرما دا فلم روس لوہم بل بئی نہ ذرا مزے بول سبحان اللہ رشاد ربانی سن سورت مومن سورتر آیت نمبر جناب تراسی نمبر آیت مالک حق دا بیان دا ہے سونا رب فرما ہے انہاں وجہ بیان کردہ سبب کی بڑیا کیوں آساد آپ گلیا انے پاسے اللہ سونا فرما جنوبی کول رسول سڈے علم روشن دلیل لے کے آئے دین حق دا علم لے کے آئے فرے ہو بیمانا ہو منال علم کول علم سی وہ اسی علم تے مغرور رہے خوشیاں کی تیا تے مزاق اڑایا نبیا دے علم کہڑی شا ل جی آئی پڑن پڑھاو دے سانوں آدھے جی اے شور شور تے کو چھو پڑے وڈے آ گئے پجنا دالا نبیا کا دا مزاق اڑا نبیا دل کا مزاق اڑا دین کا مزاق اڑا وی دا مزاق کڑاونا اللہ کی حقیقت بیاانہ کا مزاق اڑا اپنے علم سائنس کے اتنے مغرور ہو کے اللہ سونے نے ایک قرآن دے اندر بیان فرمایا دے تفسیر ایک تفسیر حوالہ دے دینا اندی ہاشیا شہاب خفاجی مصری کا حوالہ دوسرا حضرت دے خلیفہ سید سی الدین مراد آبادی دی تفسیر کا حوالہ دے دینا جیڑی تفسیر موت بار پڑھی پڑھائی جاندی ہے بیام दे बंदियों के मदरसों भी सारे उस मुबारक तफसीर वैसे हर तफसीर तकरीबन लिखा है जो कुछ मैं बयान कर रहा ना हर तफसीर मेरे कोकरीबन मेरे ख्याल में कोई चाली दे लगभग होनी है तफसीर कुरान की उनके मैं सिर्फ तैन हवाले के तौर पर आम समझा चाहना मौला ताला सोने जो उन्होंने कोल इलम है कि سے خوش ہوئے تو مغر ہے میں نے علم تباہ و تنجیم و سنا وزا لے کات دل علم نجوم جس نال محکمہ موسمیات بنتا ہے سناتان جٹری بن گیا جس دشین بنتی جس دنال جناب جی بلند بلند عمارت بنتی سناتوں دا نجوم دا, دا اے کیونکہ جھوٹا تے پرانا ہی ہے نا ہاں ہاں میرے کو دسویں سائن مطالعہ پایا سائنس دی جی, پاییے, دے, سائنس, خوشا, ہے جی تنظیم المدارس اہل ساڑھ پاکستان والوں دی پیے کتاب بتالیا پاکستان سائنس ویخو جا اس لکھا ہے سائنس ہے نا جدید سائنس اے یہ دی قدیم سائنس تو سارا کچھ فائد حاصل ہوا ہے ہاں جی اے اوتھوں آیا ہے تو جھوٹا پرانا اے پیالے چٹن والے سائنسدانوں دے پیالے چٹن والے لاس کاسا لائس بے لیجئے نا ہاں جی یہ پرانا ہی جھوٹا دے رہے کو نوی کہانی نہیں تا علامہ اکبال کلندر لاہوری نے انہیں فرمایا میں یورپ کی تہذیب دا سارا تانا بانا ویکھا ہے میں پیٹا دردہ سارا کھول کے ہے یہ صرف نویں شہ نہیں یہ صرف دو چیزاں چنان تے روم دو کافران کی تحزیب پرانی کٹھی ہوئی ہے تو نواں یورپ بن گیا ہے سڈے جنو نبی جنوب ٹھوکر ماری سی جنوب پر سٹا پرو ہاں ساڈے امام آخیا کی ہے مڑ پتہ لگے گا بھی ابھی برائلر یا بریلو ہاں ہی جی اس آیت دی تفسیر سید نعیم الدین مراد آبادی فرما رہے ہیں فرمایا اور انہوں نے علم انبیاء کی طرف التفاط نہ کیا توجہ نہ کی اس کی تحصیل اور اس سے انتفاق کی طرف متوجہ نہ ہوئے نہ انہوں نے پڑھیا پڑھایا نہ اس تو فائدہ حاصل کیتا بلکہ اس کو حقیر جانا اس کو حقیر جانا ردیش آیا کوئی اگر. اور اس کی ہسی بنائی مزا اور اپنے دنیاوی علم کو جو حقیقت میں جہالت ہے پسند کرتے رہے ٹھیک ہے صحیح ہے باشو گل مشہور ہے حضور محدث عبد العزیز دہلوی آب بیٹھے سڑ انگریز آئے حملہ کر کے نہ دلی کے اتنے آٹھو اصا تارنایا ہلاک کرنا پہنچ گیا تے تک تو غافل پائے جے انہاں فرمایا تسان حاقم تک تے عوام تک اس ویلے پہنچے جے جسے سڈے تو کٹیچے نے, محدث نے فرمایا فرمایا بادشاہ عوام سڈے تو کٹیچے نے تاں تو آیا کھڑا جدو یہ سڈے ہوں سن دن سلادی نجوبی سی ہاں تو سیر رکھ سکتے ہاں یہ آپ پیر رکھا ہے کیوں ہاق آلما نال جڑے ہوے نا آلما نا. قسم خدا بھی ہق آلما نال حاکم جڑے ہو ہاں سبج رب رحمان نال جڑے لبیا جڑیا ہاں. رب رحمان نال جڑے تو کیوں وڈے کی پنا وے چاہے چھوٹا کھی فرمائی ہوں یہ تفصیل حکیر سمجھا دے علم دا دل دی لوڑ سی انہوں مزاق اڑایا حکیر سمجھا اپنے دنیا دے علم جہا جہالت سی حقیقت چون تو آکڑے رہے جد آکڑے رہے تے پھر رب واہدہ ہلا شریق مولا وٹا ماریا عذاب آیا مولا سونے ددکے جاوا مولا سونا فرما د فلم جب ان سڈے عذاب دی سختی ویکھی کہ پہنچ گیا گھر آ گیا ہوا ملا بلا ہے مشرقی اس لیے ویکیا گھروں میں واڑ آیا جی کہ لگے عرسا من گئے ایک اللہ نبیا وہی او او سی اور سچ وقف بے مار کل لا بے مشرقی جو ارسان کرتے رہے ہیں جو کفر کرتے رہے ہیں اصا سب کفر کر بیٹھے ہیں اصا وہ چڑ بیٹھے ہوا انکار کرنے سونا فرمایا کو سخت اداب لیا اس لیے ان کو کوئی فائدہ نہ دیتا کیونکہ اللہ سونے دی سننا طریقہ پھر یہ ہوئی ہے کہ جدو عذاب دے چڑھتا رہے اس دا منیا پھر کوئی منیا قبول نہیں آتا ایمان اہی ہے جہاں پہلی خبر دے لیا توجہ نہیں فرمائی ترا جی می بول سبال اللہ بڑے بڑے تمن خان جہے پن خان در بنتے سن جڑے آتے سن سمارت بڑی مضبوط نے جڑے آتے سن سار سا سا سا سا بلڈنگ بڑیا آلہ نے لوکی سان لگا سجڑا پتھر پتھروں تراش تراش کے عمارت بناو والی قوم سن مینو آخر دے پہاڑ جیسیا سخت بلاو کٹ کے کٹ کے تج آکڑ آکڑنا پیاو کہ پتھر کٹ کے عمارتوں لائی کھڑا थडू पहाड़ कट के बिच बिल्डिंग बना लेंगे सन एडे बला लोग सन एडे बला लोग सन एडे कद काठाले सन एडे कद काठाले सन के एक बंद उस दा होना जाए तकूली तबके कसम खुदा दी चाली बंद जफ्फा च मारे तो जूस कट के सट देगा मैं कसमिया बयान एडी बला अल्लाह फरमा جدوسان آزاد ڈگیا نا, تے اینج لگ دے دے نا تو لگتے سن جی کجوران کے درخت ڈگے نے ہوں تو آپ اندازہ لگا کجور کا درخت کن لما ہوتا ہے تے اے دے اے دے بندے سن باقی جیویں جیویں اگاہ دنیا بدنی ہے نا اگاہ اگلی سدی داخل ہونا ہے کد کاٹ سیاحتیں ہر شاید امرا کٹتی پہ کٹ رہی ہیں نئی نوی نسل تینوں سو سال والی نہیں نظر آئے گاری تو پچھلے سو سال والے کی لگے پھر دن نہیں اسی طرح پچھا جی میں جائیں گے نا بڑی بڑی لمبی عمر والے بندے کد کاٹ والے ساریا طاقت والے لیکن رب سونا فرمایا انت شاید فائدہ پھر ان فائدہ نہ دا سا ادا وے کے لایا ہے عذاب یعنی نو جدو اداب کسی آ فیا ختم کرنا سی اسلے کا ایمان کوئی فائدہ ہو نہیں اللہ ہلتی قد خلت فی اور ہی راہے کل کا فرو अल्लाह तरीका बंद सुन मतलब जे अल्लाह सोने के इमू नबिया के इलमन हिदायत नू, और शौर बेशौरी समझ गए हकारत की निगाह नालेखे और कुफर कर फिर अस اسے طرح عذاب بھی لیا گے اور جب جانے والی اداب گے گلتی کرتے رہے سنت نہیں دے گا ایمان اے جڑا اللہ دے عذاب آداب فسن تو پہلو پہلو بندہ لایا تو توجہ نہیں فرمائی درا جی دیا بول سبحان اللہ کا کافر جدو گرک کون لگا ہے خدا آ من تو بے ربے بنی اسرائیل میں بنی اسرائیل سرب لیا ہے جدو گر کون لگا جڑا آپ رب بنیا بیٹھا سی سورما من بیٹھا جدو منیا میں اللہ کی فرمایا آل آن ہوں हूं मनना है प्या चल चल चल अज के अगले दिन एक डांस रहे सन चल भी दर ते दर ते चल میںاسی کی نقل پوری لاوی ہاں ماسا کوئی گور نہ چھ جی مات سمجھ بھی بنے میرا وہ پوری نہیں کی چل ندی درخوا نہیں چل چل گورے درتے چلوں سا دودھ مل تن پتا لگے ہوں سو سجنا اللہ شالا بندے کی مت نہجے قسم خدا دی جی مت وج جے نا سمجھے سمجھ سارے عذاب آ جانے قسم خدا دی ہوں سجنا تجو فرماؤ میرے پاک نبی دار صاحب میرے خود محبوب خدا اللہ دے پیارے محبوب پچھلے نبیا دیا کتابوں کوئی کتاب اپنی امت نڑھائی نہ پڑھاو سکھاو دی اجازت دیتی اس واسطے नबी वेख रहे सियाने आते ने जरा किसी फसल के नाल भेटा बकरियां चार जा भेटा बकरियां किसी वेल्ले फसलिया ने जरा दूर रहेगा कभी उन्होंट बकरी मूह नहीं मार सकेगी اے مینے دے دے دے دے ترارو نبی پاک سرکار جاندے دھن یہ نیڑے ہندیاں ہندیاں یہ اپنا خاتمہ نہ کر بہیں محبوب خدا دے کور یہودیاں دے مدرسیاں دیاں کتاباں لیاندیاں گئی ہیں تو نبی اگوں کی سرزنش فرمائی کی ڈانٹ پیا کی سختی فرمائی وہ ہدی رحمت ال مرو مرو دے کنڈے لگے رہ چنگے رہو گے ہاں اے غریبی دا کنڈا کٹ دیا کدھر تاجی کنڈا نہ نکل جائے توجہ نہیں ہو فرمائی ہاں یہ جن کام آج جی لکھاں کنڈے کٹائی پے نا اپنے کنڈے ہی کٹتے رہے ہیں میں غریبی دم تھا گریبی یار گریبی بڑا تھا کرا یار کوئی دکو. حالت تو سدھرنی چاہیے نا حالت تو دیکھو ناشتہ کہا جا رہا ہے حالت سدھار دیں سدھار دیا اپنی یہو جی بگاڑی جو تھڈوں سدرن جوگی نہیں رہی توجہ نہیں فرمائی نے مولا علی مشکل فرمان دے سن دنیا تین تین تلاک علی گھر چ نہیں آ سکتی پراؤ پراؤ ہو پرا کسی ہو علی تیرے دکھ چ نہیں آگل سنوب سن سانو یہاں سکولیاں لانتیاں پاگل بنایا یہاں پاگل کے پترا سیایا جہے سیا سن ان پاگل چکھوایا بربادی یہ نہیں تبجو بول سبحان اللہ ہاں جی مال کر لگا ہے سفا چار چاہیے سفا والے چند آئے گا لائن ہاں جی میں آخر آخر چال پھر کرا تبجو بولو سبحان اللہ ہوں روایت سن ہدیس دیا سنا ذرا بول جا سبحان اللہ سدکے جا میرے پاک نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم آ دیا روایت سن سن کتاب دا حوالہ جامع میں وہ بیان العلم فض و فد لمام محد اب نے ابدل بر دی حدیث دی کتاب ہے جی بخاری حدیث کی کتاب ہے اسی طرح حدیث کی کتاب ہے اس کتاب تو نقل ہے اپنی کتاب دے اندر ہیاتر صحابہ اند تبلیغی جماعت قومی گاٹا انہیں اپنی جناب جی انہاں انہوں نے دا پتر یوسف کان دلوی ہیاتر صحابہ اندر یہ ہوئی روایت نقل کیتی ان امر بن یا بن جادہ وَتَجَنَّبُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكِتَابٍ فِيهِ قَالُوا كَفَا بِقَوْمٍ هُمْ كَلَّا دَلَّلَ لَن يَرْغَبُوا عَمَّا عم جَاءَهُمْ بِهِ نَبِيٌّ عَمِلَ نَبِيًّا غَيْرَ نَبِيٍّ نَبِيٌّ مَاوَ كِتَابٌ غَيْرَ كِتَابِهِمْ فَأَنزَلَ اللَّهُ أَوَلَمْ يَكْفِهَا أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلَ عَلَيْكَ نبی پاگے کوش کی, پیش کی تھی گئی چمڑے ویٹھی حضور دی باہر کاوج پیش کی تھی گئی آکا امدار نے فرمایا کےوکوف قوم کمراہ کو قوم جو اپنے نبی تو پھیر کے کسی نبی ول جائے اپنے نبی کتاب تو منہ پھیر کے نبی میرے نبی زمین جواب دیتا نبی سونے لے اللہ قرآن آیا آسمان تو آئے تری کیا اللہ بھی اتاری کتاب ٹھیک ہے کیوں میرا نبی خطرے تو واقف سن ہاں کہ اے اسے دے ذریعے کہ میرے قرآن تو میرے حدیث تو میرے بیان تو دور ہونگی دور ہو تو پکا نہیں رہنا میں نبی ہاں جو تھڈو نبی میرے پیچھے چلتے اچھا ہوں میں پوچھنا نبی دی کتاب آل جاوے و جائے اکومی گٹھنے ادھر اندر مجموع زوائد اس حدیث کی کتاب جی ہے مسند ابی یعلا حدیث کی کتاب اون دے اندر اصل روایت ادھر ہیں پھر ادھر سارے ہاں حاصل کیتی کی نقل فرمائی ہے سنا وا سد البیا بھی سنائی تو ہوں سید البیا حق دے خلیفے دی بھی سنائی حق دا خلیفہ جد بارے نبی سرور فرمایا ہے لو کانا بادی نبی لکانا عمر بن قطاب اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا عمر روایت کیے خالد بن عرفتہ فرما دے نے میں حضرت عمر دے کور بیٹھا تھا ایک بندہ عبدالقیش کبی لے دا سوسے علاقے دہن والا آیا حضرت عمر نے انہوں تو فلانے دا پتر فلانے ابدی قبیلے کیا ہاں آپ کو سوٹا پیاسی چک لیا پانچ سات مارے عمر آدر ناج پالا مال آ جا آیا امیر نا امیر المومنین میری غلطی تے تس حضرت غلطی نہیں دستے چنگی پھینٹی پا کے مار کے فرماندنے نہ کل کا سو سما هذا ہے کہ مل کبل لَمِنَ الْغَافِلِينَ یوسف دیا آیات شروع شروع والی پڑی جلہ فرمان عربی کی عربی دے اندر کیتیاں کی نے اللہ سونا فرماندہ سب سا تو سونا بیان تین محبوبہ تنوع پت جڑا جہا قرآن سب تو سونا بیان ہے سب تو بیان آسن تینوں پتلے سورت میں یوسف کے شروع مالا سنے نے فرمائے لمی نہ لگا فلی اس پہلو بے خبر سو کیونکہ قرآن آیا ہے میرے پاک نبی دے علم ما کان ما یقن ساری دا پورا ہو فرمایا اے آیت پڑیا تین وار آیت پڑی تین وار سوٹا پھیرا کن وار تین وار کیونکہ سیانے آتے نے کوئی جانور ہوں نے اشارے ترتے ہیں ہاں تو کوئی ہوں نے وہاں بار سوٹی مارنی دیا. کوئی ہوں نے کوچوان کٹی جگہ کٹی جتاں کڑکائی جی ہوں نے, او نے. او پیچھو، کٹی نے. ااں, کئی اربی گھوڑے اشارہ چلتے ہیں وہاں کئی جانور تھی لا جو بیمنے ہوڑیا تو خیر تو ہم ویکیا کونی ہوں تو بےڑیا کتنے رہی ہاں جی بےڑی ڈبی پی नहीं वेखिया गेखिया जे ना ट्रकों के उाइया माल लदना हों लदना हों मंडिया तो कई त आपे चढ़ कई पिछों चक्क मारने पूछा सियाने आम ताजी को इशारा तदर को चाबु اربی گھوڑا اشارے تلتا ہے تو جڑا گڈر گھوڑا ہوے میرے آنگو مڑسوٹے مارنے پانچ جی چابکا کٹنا پہ ہاں جی ہوں حضرت بلال آنگو ہوشارے سمجھ جرم آمزوئی وہ آدھا جا سا دور ہے رمزو زمانے کے ساڑا دورے نا اس دورے رمز اشارے اشارے گل کرنی آ کے چنگی نہیں ہونا. اے بے بے بے بے فائدہ ہو گڈر نے پہا کھول کے, ودان مارنا پہنے کے. تتاں کوئی پلے پی آ لو نہیں اور نہیں مجھ کو سخن سازی کا فن قم کم اللہ کہے سکتے تھے جو رخصت ہوئے خن کا مجا ول رہے گئے یا گور کن میں اشارے اشورے نہیں جانتا میں گل کرتا اس زمانے میں بے وقوفی اشارے گل کرنی کسی نے سمجھ کو نہیں آتی میں سدھی سادھی گل کرنا جہیا دربار نے خانقاہ خنگاہ اتنے آ کے یا مجاور ہے گئے قبران والے مجور یا گور کان بیٹھے سی گل میں پیر نہیں سمجھتا یہاں ہاں جی ایک بال آتا ہے میں پیر پور کون سمجھتا سی گل ہے میں آ کے میرے کو میں تو آ کے میں آ بلو کے گل میرے بلا بلو بلے بڑے کون آتا میں سی گل پہ کرنا تینوں اسے والنی پے بکوفی मैं सीधी साधी गल पा करना जेडे वली सब गए पीर टुर गए तरीको या, या मुजौर बैठे ने कबर या गोर कान बैठे ने। क्यों जी अच्छा उन्होंने तो हकीमत आते हैं इनी गल मैं चा करा तो हो पीर का गुस्सा मनता ही नहीं पीर भाभी हो गया पीर का दुश्मन اچھا مائک دے دشمن دشمنا اوہ ہالے حقی مل مت اترے ہوئے دے شخصیت پراست حق دی گل نہیں بنتی ایماندار حق دی سمجھ کوئی آن اللہ تعالی جی حق دی سمجھ دی ہدایت دے وہ لوہارا کھو نہیں لوہارا اللہ رہے ملتان روڈ سے برہ دڑی پنڈ ایک دپ سڑی راتی کے کنڈے کے بالکل ہٹاڑ ان بتخا ہے بتخا ایک بتخ ہوتی نا بتخا ہوتا وا بتخا وہ کہ سٹ لگتی ہے گال ہو گیا انہوں ایک کام کر دیا کیسٹ تکریر کی لگتی ہے نا نا چیز کی تکریر کی کہ سٹ لگتی जिथे भी ना आवाज पहुंचेगी तो करकद आएगा गर्दन एडी काटा रख के, आन के गाटा से राके ना डैक मस्त होकर खड़ोते खा भुल पीना भुल जाता है अस अगले दिन राजपूत मुंडे सा गए दो गै के वेखण गए यार पता तकर जी फिर उन्होंने अजमाया हां एक ना وہ جی ہے نا آم نات خون بےلی یہاں کی نات خودی کیسٹ چلائی تو کھڑوتا اچھا جیسٹ تقریر دی لائی تو پھر آگے اتف... اچھا نہ وہ کیسٹ لائی نا تو پھر وہ ڈک نجا مارے پٹے بھی کیوں لگ گئی کسمی ہے پیارنا و رکڑے اچھا پھر وہ پھر تقریر لائی تے پھر آن کے گاٹ رکھ کے کھلو گیا انہوں ادمایا اچھا تو پھر ایک دے تے ایسی مستی ہے نا پوچھو یہ لات ایک انہیں چک لی ایک تے کھلو کے اکھان بند کر کے پتہ نہیں رب انہوں کی اچھا جنہ کے گھر مینو بےلیاں دسیا یہ گھر کا گھر تیری تکریر کے خلاف ہے بتخا بندے خلاف اکڑے نے میں کہو رابا تیری دن تو سدک ہاں بے شک دے ہوں جا کے ویخ لو ویخ لو لیا ہے اصا اتے لیا لگے تھا وہ راجپوت سارے مڈے کہ استاد جی نہ لے جائے وہ شہر جا کے بھی کالج بن جائے گا قسم خدا بھی کر کے آنا اندی حالت ویخ کے اندر شعور ویخ کے روڈے رہے ساڈے منڈے جڑے گئے سن تھرو کدی نہیں نکلے ہونے وہ بھی ویک کرو رہے میں آیا مدینے والا اے تیرا ہے رب وے اس نبی نو کیوں جانور سجدے نہ کر دے؟ دا حق دی چودہ سو سال تو بعد ہو جانور جرا جا بول چال سبح اللہ نانا دے تیر روش کتب سب تد روس کتب سب تدکے کون فرید فقیر نام وردو گالے پھر پیدی فرما خدا تین بہ سلا سلاسن تین حضرت عمر نے کٹیا فکال رجلو آمیر بندہ کہیں لگا امی میری گلتی نے فرمایا غلطی ہوں بیان کر لگے فرمایا تیلا سخت بادان کیا ت ج جانیال نبی سن حضرت کتاب لکھیا پھر کیوں نہ اندر امر زمین پیر مارے زلدلا اوتھی جاوے جائے چلے کیوں نہ کلوے وہ سجڑا چیل ریادی خبر گیری عمر سرکار پھردے رہے مدینے تو باہر جنگل والے پاسے ٹور پے نال سنگھی سے آپ ابھی جلدانی کتاب تاریخ دمشک کا واقعہ جدو جنگل والے پاسے گئے نے ایک مکان دے دے رون دی آواز آئی تے ہانڈی کھڑکن دی آواز آئی آپ حیران ہو گئے ادی رات دے لے ہالے ہانڈی کیوں پہ کھڑکتی بال رون دے کیوں پہ لے بوہ کھڑکایا بی بی آواز دتا آپ نے فرمایا بی بی جی خیر تہ ادی رات دیلے بال روا بین ادھر ہانڈی بی نو نتا کوئی نہیں ایک ہونے پوچھنے والا آدھی عمر حکم بنے ہال سو اسا پتا ہی کوئی نہیں بالا کھا شہ کو نہیں سی اس واسطے پر نے میں ہانڈی پانی پا چڑھائی ہوئی ہے ایویں کھڑکائی جی ہاں تاکہ دل یہاں دا مطمئن رہے حضرت عمر فرما نے بیبی امر ہے بی افسوس ہا کم بن بیٹھا کی خبر ری. ہی کوئی حالج ہالج ہے حاکم کیوں بن بیٹھا جایا تو بے خبر ہوے حاکم کیوں کا بن بیٹھا تاکم سڈے نو کی پتا کس ہے کام پیے اسلے کی بی بی اکلالی سی وہ پی دسدی ہے ہاکے مو جنوں اپنی حکومت دی خبر نہ ہووے حضرت عمر پاکے گل سنی چیخا نکل گئی اپنے بیلی بےلیوں فرما دیا رو رام مدینہ شریف دے اندر آئے رات دا لے دنیا ستی پی ہے حق بجیا پھر آئے المال دا بوہا کھولیا آٹا چکیا کھجور پائیا بچ کپڑے پائے گیو پایا سارا رکھ رکھ کے ناری نئے جر کرا دا خلیفا ہو تین یہ گل فبدی لے موڈیا رکھ دیا اپنے فرمایا پرا ہو کیا مدہ بار امر نے آپ ہی چکنا دبائی امر بوہ کڑکایا آدھے امر آپ ہی ہانڈی پکا واہ سلم کی گل جنوں حکیر سمجھتے ہیں سائنسدان لانتی انسان, انسان جب حضرت بادشاہ بنے تو ایک ہو سنا لینا جب حضرت عمر بادشاہ بنے ایک بی, بی سی مدینے دال برڑی مائی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس بی, بی مائی نو کے چو کے دھان پیادا سات جو کوئی حضرت حضرت خبر کی سنت ادا کرنے کی خاطر بی بی ال پہ گڈلی مائی دی بکری بیٹ چی سو کے دھد پیش کیتا ہاتھ نال بی پیش کیتا پڑ لے بی لگتا ابو بکر فرمان امر فرما تین دس کے میرے لے یہ مطلب وہ ٹر گیا عمر دی چیخ نکل گئی فرمان لگے عمر جنہ زور لاوے ابو بکر نہیں پہنچ سکتا رتوج لال بول سبحان اللہ قال صدکے جاواں میرا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپ آب سرکار ابھی نو فرما دے نے پرہو کھجورا وچ پایا گھیو پایا اٹ پایا عرب دی ایک خاص تیار فرمائی تیار فرما کے بالا نو دتی بال کھاندے نے حضرت عمر نال ویکھے نے تو جو فرما جدوں بال رچ گئے عمر بن خطاب جویں جانور چون تے ٹرد دے آپ نے انج دو ہاتھے دو گوڑے بل بڑا لے جانور واگوں اگوں پھڑکا لگ پائے ٹپ لگ پے, پے بالوں دے اگوں بال ہستے نے آپ سرکار خوش ہوندے طرح ہوپ گیا جیسے جانور پہ ٹپنا ہوں ہاں جی بال وے کھ وے حضرت عمر نو نستے ہیں اس تے بیلی نہیں پڑ سکیا بیلی فارغ ہو کے جدو جان لگے پوچھ لو عمر جی یہ جانوروں واگو کیوں ٹپتے سو تھی یہ شان ہے اپنے فرمایا بالا روڈا وسی جن چر میں کیا ہسن گئی وہ مر جائے گا لے رب دزاب بچن کا اے تریقی حکومت سمجھ لے ہو خدا دے دعوت ادابے رب وا دہلا شریک جڑا کم کرنا چاہے اگوں کیڑا لانتی رکاوٹ پے فرمائی حضرت وہی فاروق کے آدم حضرت سرکار نے فرمایا تالی ہال دیاں کتابیں لکھیاں نہیں کیا ہاں, ہاں پر ہوں مینو جو آکو گے میں وہی وہ سوٹے جو کھا بیٹھا سے صحیح جو آکو گے گا آپ نے فرمایا انکار جا گرم پانی چٹا سوف سوف ہوں نا وہ مٹاوت لکھائی مٹاوس فرما پانی کرم لوف ابھی لا چا صوف کتاب نٹا گل کر کے ہوں حضرت عمر نے اپنا قصہ دلیل پیش کیا حضرت عمر فرما دے لیک وارا میں نبی سرکار دے دور سے کے مدرسے والی کتاب لکھ لیا دیو. لکھ کے چمڑے د حضور سرکار دے کوڑا بیٹھا سکار بے حضور تاریف کرنگے حضور پوچھتے ہیں کی عمر ارد اللہ ایک کتاب میں یہودیاں مدرسے لکھ ل میرے آقا اے نامدار نے امر ارد یا رسول اللہ اتوں لکھ لے نسد آ الا علمے نہ ہو. قرآن دا علم ہو جاوے گا اپنا علم وھاو واستے لے رسول اللہ بارہ اللہ علیہ وسلم کملی والے کدم نہ ہو گئے حضور دی سفت مبارک سی جدو گسا سی. سی آپ دے رخسار گلا مبارک چہرہ انور لال سرخ ہو جاتا سی چہرہ ان لال سرخ ہوا آپ فرماند ہاں حضور سرکار نے اعلان کرایا لوگوں نماز واسطے کٹھے ہو منادی ہوئی لوگ اکٹھے ہوئے انسار صحابہ نبی پاک دے انسار یار انہیں جدو حضور سرکار دے منادی دا اعلان سنیا ایک دو نگے ہتھیار چکو سلال سلاؤ لگتا نوی پاک ناراض نو کر دے چکو ہتھیار جاتا ہتھیار فرے ہتھیار یہ نہیں آشک ہے فرما یہ ہے آشک وہ بھی انترید آشک ہے جنوب آشو کاکھے تنے میرے محبوبے خدا نے جو ایک بار مسلسل روزے رکھنے شروع کر دیتے نا رات بھی روزہ تے دن بھی روزا رات کو کھانا دن کو کھان نبی پاک دے صحابہ آ جو ویخیا نا تو روزے ان او، شروع کر دیتے ویکھو وی دیکھ حضور فرمایا ہی نہیں عشق جو سی بشوک دی دے گا مرنا ہے بس سرکار نے ویکھیا کوئی اوے ڈگا کوئی اوے ڈگا کوئی اتے ڈگا کی بنیا سکار تو روز رکھے آڑا سا بھی تے سرکار پیچھے چلیے یہ ہے ویخ جوگے نہیں پر نبی دی ادا پوری پی ہوں یہ ہے آشک मुराद मुनामक सांगा फिटदा जाए फिटदा जागू जिना मर्जी फिट जावे, ते हाले आवे भी जा हाल हो नबी का हुक्म आई रख है मतलब लाल महीने जन्नत पक्की रहा है उंज है आशकिया छोड़ो परे मौलवियों दलां ने है आशिका ना نہ مراد اخا نہیں پیا من وی قربان ہوئے میں. تو ٹورن جوگے نہیں تو پھر بھی ادا نہیں پہ چڑھتے انوکھی تین لٹ لے دو دشمن بن کے لٹ دے لے ووگی دشمن بن کے لٹ دے لے تین ملا کے لٹ لے دو بول سبحان اللہ سجنہ توجہ فرما میرے پاک نبی سرور دے یار انسار آئے اصل ہاتھ ڈاکو چور دے چورت چ ہوے دہشت گردی ظالم حاکم دے ہاتھ چ ہو دہشت گردی سڑکوں دے گر کھلو کے لٹان والے کتے کے ہاتھ چ ہوشت گردی جی نبی دے آشق ہاتھ دے چو سچے مومن ہاتھ چو دہشت گردی امن کا محافل بن جا اصلہ یزید ہاتھ چو دہشت گردی جے جی حسین دے چووے شہادت دے امن رحمت نہیں فرمائی اس لیے الٹ ہی ہال چلیا گڑے ہاں جی لے ہاتھ توجہ نہ حضرت نبی صاحب کے چار پاسے ممبر شریف دے گھیرا پا لیا ہلکا بڑا کے کھلو گئے نبی ختاب فرمایا سونے نبی خطاب فرمایا فرمایا انی قد اوتی تو جواب میں الات مہو وقت یا اختصارہ وقت لے یا اختصارا والا کد اتم بےا پیدا ان کی ٹھیک ہے یہ مطلب بھی سمجھاوا بول بولو بولو سرکار انساری مہاجرین نبی پیغام تے ساری خدائی دے رہے سن تینوں میں خطاب فرما رہے سن نے اللہ میں کلام آخری کلام دتا جلام ہی کوئی نہیں جامے کا مطلب ہے لفظ تھوڑے بولنا وا پر مانیہ سمندر چھپا دن کلام میرا آخری درجے کا جی کوئی کلام نہیں جی لوگو ما جٹی شفائد روشن چمک دی شریعت تواڈے اللہ لے کے تو تے حیران نہ ہو کیونکہ حیران تے بندہ پریشان ہوندا ہے ہنے وچ کہ کدے جاواں کی کراں تے روشنی اچ تے آپے پتہ لگدہ کتھے پائر رکھنا سبحان اللہ تجلی فرمائی نے حران پریشان رہنے والے تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے نارا آپ حیران پریشان رہے انہاں نو اپنے راہ نہیں لب سکے کدھر انہاں دے جال چ نہ پسیا عمر امر کی کتاباں لکھا ہے अपने राे राह दे दूसरी रिवायत चेंज आ जो नबी पाक ने फरमाया अगर मूसा जिंदा होते उन्हों चारा ही नहीं सी मेरे पिछे सिवा चलण तो सिवा نبی میرے پیچھے چلن تصا کے ہو پیچھے ڈر پائے توجہ نیو فرمائی تیر نبی دے یار آلی چ پائی ہو نبی کیونکہ نبی سبق پڑھاوے دے یار ہٹن کے بس کلی انج دی پائی پھر یونان دیاں کتاباں جو نکلیاں نا ہاں حضرت عمر دے دورے خلافت فرماؤ ساڑو ساڑو کتاب کا حوالہ مفتاح السا مسباہ السیادہ موضوعات العلوم امام تاش کبرا دادا بھی امام تاش کبرا دادا آج سے چار سو سال, سال پرانی کتاب امام تاش قبرا دادا فرماتے ہیں لکھتے ہیں جب حضرت عمر کے دور میں وہ کتابہ اسکندریہ ملک دیاں نکلیاں فرما جلا دو اگر قرآن کے مطابق ہیں تو قرآن کی ہوتے ہوئے پھر لو... ضرورت کیا ہے اگر قرآن دے خلاف نے تو قرآن دے خلاف آپ چلنا پر سب مقابر بن آسنو اس فرمایا سب مک گئی ہیں سجنا مامون دا دور آیا مامو ہارون رشید دا پو بھی اسے کتاب لکھیا ہے کتاب وقت کی قلت دے پیش نظر میں نہیں کتاب سامنے پی صفحہ نمبر دو سو ان سر سارے گلان لکھیاں جتوں میں سنا رہا نمبر پہلی تین جلدان کی کتاب ہے میرے کو تین جلد موجود ہے توجہ نال بول <سؤال> سبحان اللہ ابرتے سڑا دیتی نہ گئے جان بنا فس جائیے مامون دا دور آیا انہیں بادشاہ کر لیا بندہ کر لیا, روم کروم دادشاہ ویوں آخن لگا عیسائی عیسائی بادشاہ نوں تھا. کتاباں گل ہوا تھا ترجمہ کر کے عربی اربیت پڑھاوا گے انہیں نہ گلیاں مامون نے فوج تیار کی لڑو کھو کے لایا بادشاہ روم دنوں پتہ لگا انہیں آخیا پادرین پوچھا سنا وہ کردری دے ایمان ختم کرنے برباد کرنے بغیر جنگ تو گل دے جان دے جان دے آوال ہے جی گلت ہوئے زبان کٹا چھوڑا <سؤال> جن توڑنا چاہے پر خچے اڑا چاہنا عقیدے ایمان مکا چاہنا گل دے پادری مشورہ والے انٹ کے گل دیتی لیکن سجنا ایک گل ہوئی اسلے فرقے ہی بان گئے عقیدے بھی پی گئے فساد آسے بھی جی پی گئے آ گئی دی تباہی ساڈے سے رلی ت گئی اچھا لیکن این سن نے پھر بھی قرآن نو عظیم سمجھا انہوں نے آلو نالافے سے رکھ لینا خام دور خا دن دور تمجا نے ہوں واری آئی ساڈی اصان تھڈوں قرآن حدیث نو حکی پڑھن پڑھاو دے قابل ہی نہیں جو امریکہ برطانیہ یہود و نصارہ دے رہے ہیں وہ علم ہے वो तरक्की है वो शौर है वो ही पढ़ाना चाहिए जे कोई पढ़िया देखिया इमाम मोहम्मद रजा जिडा जो देखिया वही जानवर है इनको शौरी नहीं है पहले लोग तो जानवरों जैसी जिंदगी गुजारते थे उनके पास तो तरक्की नहीं थी उनको पता ही नहीं था मौलवी अरे भाई मौलवी जो आता है मौलवी बना देते ही पुत्र मौलवी बना देता ही एक खंजीर ने बयान दिता कि یہ قرآن بھی کوئی پڑھانے کی کتاب ہے اس کو نشاب میں درج کرنے کی کون سی ضرورت ہے اس کو تعلیم کا خنزیر کہتے ہیں انہیں بیان دتا ہی ہوا سو یہ بھی پڑھانے کے قابل ہے امام نال درسو جو دین جی پاسے کسی دا پتر تر پوے وہ سچی بولی کوئی ٹور پوے ان محلہ ہکارت دی نگاہ نال و یا عدمت دی نگاہ نال ویکھتا سچی بولی پیڑی نگاہ تو پھر دللا کیوں نہ آئے گونگو باندر دی نگاہ نبی تابیداری نبی دی علمت عمل کرنے والے جائے حکارت نگاہ بے کانو بہی ہز اللہ فرما جملہ دے در وہ نہیں آٹیا اخبار پڑھ کے ویک اتے ہی میرے کو آواز اندر لکھا اٹھ ہزار سرحد سکول آ؟ آ زیادہ تے دے بیڑے کر کوے کدالت زیادہ تو یہاں دےڑے کر کوے او جڑے جڑے حکیر سمجھ والے سن جڑے جہے آدھے سن پڑھا سن سکھا سن رب آخرا دیا ٹٹوا کھلو جا تم دسا تو ترقی کیوں کرنا پیاتری دیا تیرا جس نہ کھانا تو فر آ جس کڈیا رب جوس بند نے اج میرے کوڑ تو شوجاب ملک صاحب آئے بیٹھے نے کیا پرائیویٹ سکول اتنے بند ہوئے پائے کوئی پتا نہیں تے ہی پائے جا رہے آواز تے میری بھی ہر تھان اپنی کلی ہے نا ہر تھانے پیا کل <متحد> میرا حضرت فرما سی میرا بزرگ فرما سن میرے شاخ فرما سن جے پڑھ رہے ہیں یہ لگ نہیں سکتے <متحد> لگن دیتے اٹھ ہزار سکول سرحد نے پتہ نہیں کشمیر کے کن گے ہاں جی کیوں رب چار چن جن, جن گے آ بٹھے نی علم والے نے اے نور والے اے شعور والے نے یہ ترقی والے نے یہ رحمت والے نے اے چین جانتے ہیں علم حاصل کرنا ہو چاہے چین جانا پڑے یہ بچارے ایڈے اور علم دے پیچھے چین تک بجے پھر دینے برطانیہ تک بجے پھر یہ کیتا ہے نا ہوں میرا یہ رکھا نو ہی نہیں میں نواں ایڈے پیاری مخلوق زمین ترے ٹر دودھ سبحان اللہ سبھا لے کے بول سبحان اللہ آہ آہ آہ آہ آہ آہ مبارک لوگ مبارک मैं पिछले जुमे आख्या इमदे रहने नाम सप के मुंह आई अगलाई अगला पहुंचेगी अखबार आया पुपहर इला अफसर रावल पिंडी में खेमे बेचकर खा लाख स्याण आते ने जिन्हें देमने यादव दंद नहीं वेखी दे سانوں سکولیاں دے جمنے یاد نے ربر دے دشمن ماں بہن ویچ ہی کھڑے نے رپیے دچھے اگوں خیمے لبھ پی چیزیں لبھنگ جان دنیا گئی گپلا لگئی تجوی ہو سکتا لانتی دے کی پین و شالا خدا اٹیا میں جھولی دین رب دشمن کتا ہیک نہ چی آخا گا رب لا تور ال ارد منل کافری نئی رو جی نو مالا زمین کافر ٹوردا نہ چبی فرمایا اے پروردگارا اے اندے کافر بن گی جیڑی اگو نسل جمنی وہ بھی کافی جمن گے مولا یہاں دے پٹا چکتے سجنا ہوں میں بھی کھڑا قسم خدا دی اگو جہے امریکی جڑے چوہے نہ مرا جم دے لے وہ بھی سور دے چوہے بنتے دے لے میں یہ آخان گا مولا ہک نہ چڑ دلے مرد مو مل میں پھر, پھر زند کر دے کلندر اقبال ساجا گدکایا گیا کلندر اقبال دلے مرد مو مل میں پھر زندہ کر دے دلے مرد مو مل میں پھر زندہ کر دے وہ بجلی کے تھی نارا تدر میں سکولیاں حال تک بھوک دے کی پین قدرتی آفات کا مقابلہ کرنے کے لیے سلسلے کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے لیے عمارتیں ایسی بنانی پڑیں گی جو بالکل بھیج لانا تے بے شمار لانا اللہ چوک فٹے اللہ سونے یہاں دیا مارتا بنوا جہانا میں سونے سونے محال بنا اللہ سونے وڈے بیٹھے عذاب دے پر مولا ایک مہربانی کر اصا تیرے دین دے دشمن نہیں بس سویا تیرے دین دے دشمن نہیں حقدار عذاب دے وڈے بیٹھے پر گفور رحیم ت ف فرمائی ماں کان اللہ ہو لے جا اللہ بہم ہے تک فرو اللہ فرمندہ اور سونے अल्लाह कदी एना आदाब नहीं देगा जिना चेरे अल्लाह को बख्शिश मंगी मंगते रह गुनाह मन गुनाव करके माफी मंगते रहने कोई वाटर इमारत वाले ली और जेवर है फटे उन्होंने चुप मौला असा सिर्फ एक तरीका समझने आ, तेरे आदाब तो बचण का तेरी कुदरत का मुकाबला जो हो सद न्यादमंदी हो सकता वे ایک طریقے ہو سکتا ہے اصا معافیا منگلے تو غفور رہی بھائی چار چیزام شاہ چار چیزام کے در گنجے تو نیست بے کسی و نا کسی اجدو گناہ گنا بردام اچھا چار چیزاں تیری بار گا چلے آ جڑیاں تیرے خزانے وچ کوئی نہیں ایک بےکس سے۔ مسکین غریب ہے نہ کس کمی ہے تیسرا اج ہے چوتھا گناہگار ہے یہ چار چیزاں میرے رب دے کول کوئی نہیں یہ بندیاں دے کول نہیں اچھا چار ہی لے کے تیری بار گاوت فریاد کرنے ہیں مولا کرن والے کرے اصا جک کے وقت گزارنے والے ہیں असा अजी सिर झुका वाले हैं जड़े आकलन वाले सूर ने बोला चा फटे एडे बने खेले काफर भी एडे बने खेले मूत्रेद उगले दिन मेरी गल हो गई मैं गल की अदाब की अगों आखना सत्यान आवे मैख्या इंशाला आवे रब इतों रब आखेगा ना क्या मत नगना सै क्या आवे साढ़े در تو ہو آگے دینا ہے سجنا اس لیے قوم جڑی اگلی قوم رہ گئی ہے نا انہوں نے تبدیلی نہیں ویکھی مقسمیا پیا نہیں افسوس ہے وہ بربادی ای مقدر بن گئی ہے بچائے گا تو مجھ کو نا خدا کیا غرق ہونے سے کہ جن کو ڈوبنا ہو ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں بربادی انج مقدر بن گئی ہے کہ اگلوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی کوئی شہادت آخر ہے کوئی رحمت آخر ہے کوئی کچھ پی بہتا ہے کوئی کچھ پی بہدا ہے کوئی سمجھ نہیں لگتی کس دماغ دے بندے بن گئے ہیں کر کے زلزلہ پھیریاں لے رہا ہے پتہ نہیں ہالے کیڑے ہالے کہڑے دے عذاب آنے نے نیندر اڈ گئیاں نے اچھا ہون سائنس دان اپنے ہاتھی آپ ہی برباد ہوئے پے اصل تو سونے آوجہ نال رب کول معافی منگی دیے دے کمرے دے دس سو جان مارنا تے تھے مارے گا چھڑنا تھے چھڑ دے چھنا تے چڑیوں فربائی اندھے کوج کے کدے جائیے بجن دی تھاں ہے تھان ایک ہے سی ایک طریقہ ہے سی جے جی کدھر دوسرا رب ہوتا نا تو وکری سلطنت ہوتی تو وہ چلو ناس نت کلو ہوں کریے کی جیے جانے ہے کو بوشن بھی فل لرنل بھی پڑ کدے لوگ اس واسطے اخبار پر پرسوں آئے آیا گراتی آئے اچھا وہ نیندرا کون بال چکے نا جڑے اندر تھے یہ سی کے بغیر تو نیند نہیں آتی اب کیا کرے ایسی کے تو مجھے سکون ہی نہیں آتا ایسی اندر اے سی اندر چلن دیا باہر پہ خدا دی آؤ واپس آؤ واپس آؤ ہاں ہوں بھی بقت پہ قسم خدا دی صبح دا بھولیا شامی گھر آوے بھولیا نہیں آدھے وے ساری زندگی دا رلیا مولا دے دربار تے آ جاوے نا وہ آنے لے پھر ت گیا نا آ گیا ہے نا تر کے آئے دوڑ کے آوگے ساری رحمت تور کے آئے دوڑ کے ایک گیٹھا ہے آئے دو ہاتھ آے کی مطلب مطلب یہ نہیں نا رب دوڑے نہ بجے تے ہاتھ آوے مطلب کہ طلب تھوڑی فضل دعا کرو اے ہوں حکیر جی ایمان سکول چھڈو یہ حکی سڈے قرآن حدیث نو بنایا یہ چو اس باغی ہو جاؤ تاکہ اللہ تعالی آزاب قیامت والے ازاب بچ جائیے اے ہوئی عزاب کا سبابے اللہ دین کتاب قرآن ہدایت نکی جاننا آخر آردار